محترم سامعین اور سامعت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینے حرمت والے بنائے ہیں ذلقیدہ ذیل حجا اور محرم یہ ایک ساتھ ہیں اور رجب کا مہینہ الگ سے ہے اور خصوصاً احترام والے مہینوں میں جو حج کا مہینہ ہے اس کی کوئی خاص ہی اہمیت بیان فرمائی ہے اصل میں تو ان دنوں میں حج ہوتا ہے لیکن جو حج نہیں کرتے وہ حاجیوں کی کوئی نہ کوئی نقل اتار لیں قربانی کر لیں حاجی عرفات کے دن میں اللہ تعالی کو رو رو کر مناتے اور اپنے گناہ بخشواتے ہیں ہم اس دن روزہ رکھ لیں فرمایا تمہارے دو سال کے گنا معاف ہو جائیں قربانی کرنے والا قربانی کر لے زیادہ پیسہ ہے حج کر لے تھوڑا پیسہ ہے قربانی کر لے اتنا بھی نہیں تو عید والے دن فرمایا کہ تم اپنے ناخن اور بال تر تو تمہیں اللہ تبارک کو تعالی ہر قسم کے بال اضافی بال تو اللہ تمہیں قربانی کا عجر دے دے گا تو یہ اصل میں ان کی مشابہت ہے ان کے ساتھ ہم آہنگی ہے جس کو اللہ نے توفیق دی وہ مقدس مہینوں میں مقدس جگہ پر پہنچ گیا جس کو یہ توفیق نہیں ملی وہ مقدس مہینوں میں نیکی کرتا ہے قربانی پیش کرتا ہے اور جو یہ بھی نہیں کر سکا وہ اس کی نقل میں عید والے دن اضافی بال اتار لے ناخل کاٹ لے تو فرمائے یہ بھی تمہاری قربانی ہے حاج اور عمرہ کرنا بہت بڑی سعادت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تابعو بین الحج حجمراہ حج اور عمرہ بار بار کیا کرو اس سے فقیری بھی دور ہوتی ہے اور اس سے گناہ بھی ختم ہو ہے پن ہما تنفیان الفکر و اس سے فقیری اور جنوب گنا ختم ہوتے ہیں اور فرمایا جو کافر مسلمان ہوتا ہے اسلام اس کے پچھلے گنا معاف کر دیتا ہے اور جو حج کرتا ہے حج بھی اس کے پچھلے گنا معاف کر دیتا ہیں بشرطے کے حج کو حج کے طریقے پر کیا جائے حج والا وہاں سے تقویٰ لے کر آتا ہے فمن تعجل فلا اسماحمتا خلا فلا اسما علیہ جو تین دن عرفات میں رہے اس کے بھی اللہ سارے گناہ ختم کر دیتا اس پر کوئی گناہ نہیں رہ جاتا اور جو دو دن رہے تیسرا دن نہ رہے اس کے بھی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن سب کے سب نہیں ہی لیمن جو اللہ سے ڈر کیا ان کی مشابہت میں یہاں بیٹھے ہم نے قربانی کی اس کے بارے میں یہی فرمایا نہیں انال اللہ والا دماح والا اللہ کے پاس نہ گوشت جاتا ہے نہ خون جاتا ہے اللہ کے پاس دل کی کیفیت جاتی ہے اس میں اگر اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے تو آپ کی قربانی قبول ہے آپ کا حج قبول ہے حج سے پہلے اور حج سے بعد کی کیفیت تبدیل ہو جانی چاہیے قربانی سے پہلے اور قربانی سے بعد کی کیفیت تبدیل ہو جانی چاہیے اور فرمایا جب آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی کی با من, من آخر ایک کی قربانی قبول ہوئی دوسرے کی نہیں اس نے کہا میں قتل کر دوں گا تو کہا قتل کر دو لیکن ایک بات کہنے دو نمایت اللہ من اللہ قربانی اس کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو نہ قربانی کی طاقت ہے نہ حج کی تو ان دنوں میں روزے رکھ کر ان دنوں میں تقبیرات کہہ کر ان دنوں میں جتنا ہو سکے صدقہ اور ہر قسم کی نیکی کر کے اللہ کا خوف پیدا کر لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے سال میں کوئی دن ایسے نہیں کہ جن میں کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئے جتنی ان دنوں کی نیکی اللہ کو پسند آئے معاملہ تو سارا پسند کا ہی ہے نا نیکیاں تو بہت کرتے ہیں لوگ یہ جتنے قبروں پہ کبے بنے ہیں کروڑوں روپیہ لگا کر کے یہ کسی نے اپنے حساب سے تو نیکی کی ہے نا اس نے تو نیکی کے لیے کیا ہے کیا خیال ہے اپنے حساب سے نیکی تو لوگ بہت کرتے ہیں بات تو یہ ہے کہ اللہ کو کون سی نیکی پسند ہے تو بتا دیا کہ ان دنوں کی نیکی پسند ہے نیکی ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو رب عدالجلال کے لیے خالص حتن کی گئی ہو اور ان دنوں میں کی گئی ہو اتنی پسند اللہ کو اور کوئی نیکی نہیں, نہیں جتنی ان دنوں کی نیکی ہے پہلے دس دن صحابہ کرام حیران ہوتے ہیں کہ آپ نے تو کمال کر دیے آپ روٹین میں تو جہاد فی سبین اللہ کی بہت فضیلت بیان فرماتے ہیں شہادت کے فضائل بہت بیان فرماتے ہیں تو ان دنوں کی نیکی اللہ کو سارے سال کے دنوں کی نیکی سے پسند ہے تو اگر باقی سارا سال اس میں جہاد فی بھی اللہ کر لیا جائے تو اس سے بھی ان دنوں کی نیکی زیادہ پسند ہے فرمایا جہاد سے بھی زیادہ پسند ہے ہاں ایک شکل ہے کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال پیش کرے اپنے پیسے سے گن خریدے اپنے پیسے سے ہر چیز کوچ بھالا برچا تلوار ڈال ہر چیز اپنے پیسے سے خریدے اور سواری بھی اپنے پیسے سے خریدے اور سارا خرچہ خود کر کے میدان میں گھسے اور نہ پیسہ واپس آئے نہ جان واپس آئے اس کی نیکی تو اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں کی نیکی سے زیادہ پسند ہے لیکن جو جہاد پر جائے اور واپس آ گیا نہیں کام آ سکا مار کا لڑا نہیں آ سکا فضیلت اس کی بہت ہے لیکن ان دس دنوں کی نیکی سے زیادہ پسند اللہ کو وہ بھی نہیں اگر روٹین کے دنوں کا جہاد روٹین کے دنوں میں عام نیکی سے بہت افضل ہے اگر ان دنوں میں جہاد کر لیا گیا ہو تو اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے تو ہمیں ان دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں زیادہ صدقہ کرنا چاہیے جیسے رمضان میں ہمارے خزانے کھل جاتے ہیں تجوریوں کے منہ کھل جاتے ہیں ہمیں ان دنوں میں زیادہ صدقہ کرنا چاہیے یکم سے لے کر نو تک کوشش کرو روزے رکھنے کی اور جو عرفات والے دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے دو سال کے گناہ معاف کرتا ہے ارفات کا دن کون سا ہے یوم عرفہ کا لفظ ہے حدیث میں یوم پیدا ہوتا ہے چاند سے اور عرفہ زمین ہے کسی عالم دین نے عرفہ کا لفظ پکڑ لیا تو کہا یہ آٹھ تاریخ پاکستان میں بنتی ہے روٹین میں اور کسی نے یوم کا لفظ پکڑ لیا کہا یوم تو ہوتا ہے چاند سے اور وہ نو دل ہجا ہے اس لیے یہ اختلاف کوئی پریشان کون اختلاف نہیں ہے اختلاف پریشان کون تب ہوتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اپنے امام اپنے پیشوا اپنے پیر کی وجہ سے رد کر دیا گیا ہو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھنے میں اختلاف ہو وہ پریشان کو نہیں ہوتا جو آٹھ تاریخ کا روزہ رکھے گا اللہ اس کے بھی دو سال کے گناہ معاف کرے گا اور جو ناؤ کا رکھے گا اس کے بھی اللہ دو سال کے گناہ معاف کر دے گا لیکن ہمارے خیال میں حاجیوں کی ن... کے ساتھ یک جہتی تب ہی ہے کہ ہم نو تاریخ کا رکھا جائے یعنی ان کی نو جس دن حاجی عرفات کے دن میں ہوتے ہیں عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں اس میں زیادہ ہم آہنگی ہے لیکن اگر ان علماء کی بات مان لی جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں اور اگر دونوں دنوں کا رکھ لو اس سے بھی زیادہ رکھ لو مہینے میں تین روزے رکھ دینے چاہیے تین روزے رکھ لو نو کے نو رکھ لو تو یہ زیادہ اچھی بات ہے اسی طرح ان دنوں میں تکبیرات کہنا آج یقم دلہجا سعودیہ میں کبھی کب امکان ہے کہ آج چاند نظر آ جائے گا تو چاند نظر آنے سے لے کر ایام تشریق تیرہ دلہجا کی مغرب تک تکبیرات کہنے چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نمازوں کے بعد بھی روڈ پر چلتے ہوئے بھی جب یاد آ جائے تب بھی تکبیرات رات زیادہ سے زیادہ کہنی چاہیے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص کا ارادہ ہو قربانی کرنے کا وہ اپنے بال ناخن جسم کے ہر قسم کے بال یہ نہ کاٹے یہاں تک کہ قربانی کر لے عید پڑھ لے نہیں کہا یہاں تک کہ قربانی کر لے تو جن کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے ایک ابا کر رہا ہے تو اولاد کی طرف سے بھی ہو رہی ہے ان سب کو احتیاط کرنی چاہیے البتہ جو نابالغ ہیں ان کا کوئی ہرجنی وہ مقلف نہیں ہے تو یہ احتیاطیں حدیث کے لفظ تو یہ ہیں ایک شخص آیا کہنے لگا میرے پاس قربان کرنے کے لیے جانور نہیں سوائے یہ میری بکری جو دودھ دیتی ہے اور میں اس کو یہ تو بچوں کا دودھ ہے اس کو دبانہ کرو تم عید والے دن اپنے بال اور اضافی اضافی بال اور ناخن کاٹ لینا یہی تی قربانی ہے کیا سمجھے ہمیں اس اس حدیث سے یہ بات سمجھ آئی ہے کہ عید والے دن کاٹنے کا مطلب ہے اس سے پہلے مت کاٹو جس طرح باقی لوگوں نے احتیاط کی ہے تم بھی کرو کچھ علماء کو یہ سمجھائی ہے کہ دس دن بھی کاٹتے رہو عید والے دن بھی کاٹتے رہو ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی اس لیے کہ دس دن بھی کاٹتا رہا تو عید والے دن کیا کاٹے گا بات تو یہ ہے کہ وہ قربانی کے لائق نہیں پیسے نہیں اس کے پاس تو چلو کم از کم قربانی کرنے والوں کی ساتھ ہم آہنگی کرتے ہوئے وہ ان دنوں کی احتیاط کر لے حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ وہ ان دنوں میں نہ کاٹے حدیث میں صرف یہ کہ عید والے دن کاٹے ہمیں اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ وہ ان دنوں میں نہ کاٹے بارہ یہ بھی سمجھ کا اختلاف ہے پریشان کون نہیں ہے قربانی کون سی کرنی چاہیے پانچ ایب حدیث میں آتے نمبر ایک فرمایا کہ بینگی یا کانی جس کے آنکھ میں نقص ہو ہمارا شرف الس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھیں کان اور آنکھ کو اچھی طرح دیکھیں اس کا مطلب ہوا کان کا عیب اور آنکھ کا عیب نہیں چلے گا لیکن اس حدیث میں کہا الرا الب ن ایسی بہنگی جس کا بہنگاپن واضح ہو واضح ہونے کا مطلب کیا ہے اگر غیر واضح ہو تو چلتا ہے اگر آنکھ کا عیب واضح ہونے کی شرط لگائی ہے اس کا مطلب کان کا عیب بھی اگر واضح نہ ہو تو چلتا ہے اگر واضح قسم کا کٹا ہوا ہو سرا ہو یا سائڈ سے کٹا ہو یا کسی طرح بھی واضح ہو تو مت مطلب لو غیر واضح ہے پتہ نہیں چلتا تو لے لو دو عیب ہو گئے تیسرا فرمایا بوڑھی جس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو اتنی بوڑھی کہ جس کے ہڈیوں میں مکھ نہ ہو اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو دو داں دو جو چار داں دو جو چھ داں دو سب جائز ہیں جب تک ایسی بوڑھی نہ ہو کہ اس کی ہڈیوں میں مکھ نہ ہو جانور کی نچلی سطح بتا دی کہ وہ دو دانت ہو اوپر والی سطح بتا دی کہ وہ اتنی بوڑھی نہ ہو کہ اس کے ہڈیوں میں مکھ نہ ہو تو ثابت ہوا ان دونوں سرحدوں کے بیچ کا جانور دبا کیا جا سکتا کتنے ایب ہو گئے ایب یہ ہے فرمایا لنگڑی جس کا لنگڑا پن واضح ہو اگر بھاگتے ہو پتا نہیں چلتا معمولی سا ہے وہ جانور کیا جا سکتا ہے وہ پیدائشی ہو وہ آپ کے خریدنے خریدنے سے پہلے ہو وہ عیب آپ کے خریدنے کے بعد پیدا ہو جب آپ ذمہ کر رہے ہیں اس وقت اس جانور میں عیب نہیں ہونا چاہیے بعد میں پیدا ہوا ہے پھر بھی اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرو اگر طاقت نہیں ہے تو اسی کو کر لو اور اگر طاقت ہے پھر آپ اس کو بدلو اس کو بیچ دو ہزار دو چار ہزار میں کم میں بک جائے گا اور اس کی جگہ پہ بالکل خریدو اور فرمایا کہ مریدی البئی البین دوہا ایسی بیمار جس کی بیماری واضح ہے چلتے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیمار جانور تو یہ پانچ عیب ایسے ہیں جن کے جو موجود ہو تو جانور نہیں دبا کرنا چاہیے اور ایک یہ بھی شرط ہے کہ وہ دو دانت ہو البتہ اون والا جانور چھترا دمبا یہ اگر پریشانی ہو تنگی ہو آپ کے بجٹ میں دو دانت نہیں مل رہا تو وہ دو دانت سے کم والا خیرہ بھی دبا کیا جا سکتا ہے لیکن بال والا جانور بکرا یہ دو دانت سے کم نہیں ہو سکتا اسی طرح جو بڑا جانور ہے یہ بھی دو دانت سے کم نہیں ہو سکتا دو دانت کی دو تعریفیں کی گئی ہیں ایک تعریف یہ ہے کہ جو ایک سال سے بڑا ہو بکرے کے بارے میں اور ایک تعریف یہ ہے کہ اس کے دودھ کے دو دانت گر گئے ہوں اور نئے آ ہوں اب اگر بازار سے خرید رہے ہیں تو پھر تو آپ دیکھو کہ دودھ کے دانت گر کے دوسرے دانت اگ گئے ہو تو دو دانت ہوگا اگر آپ کے گھر کا پالا ہوا ہے اور سال سے بڑا ہو چکا ہے اور اس نے دانت نہیں گرائے تو پہلی تعریف کے مطابق دو دانت ہو چکا ہے لوگت والے کہتے ہیں ایک سال سے بڑا ہو اس تعریف کے مطابق وہ ہے لیکن اگر بازار والے کہیں کہ سال سے بڑا تو ان کی بات کا کوئی اعتبار نہیں اسی طرح بینس اور کٹے کے بارے میں بینس کو عربی میں جاموس کہتے ہیں عربی میں گاف کو جیم اور جیم کو گاف بولا جاتا ہے گجرا والا کو جرا والا کہیں گے تو جاموس اصل میں گاؤ ہے فارسی کا لفظ ہے اور فارسی میں بھی بینس کو گائے کہتے ہیں اور عربی لغت میں بھی لکھا ہوا ہے نو من بکر کہ بھینس جو ہے یہ بھی گائے کی ایک قسم ہے لہذا اس کی قربانی بھی ٹھیک ہے اس کے وہی دلائل ہیں جو گائے کے دلائل شکل میں بھی ایک ہے اسی کی قسم ہے احد نبوت میں یہ پالتو نہیں ہوتی تھی یہ جنگلی ہوتی تھی اور اللہ فرماتے لئے اللہ فی ائیا میں معلومات کام پالتو جانوروں پر اللہ کا نام لیں چونکہ آج کل یہ پالتو ہے اور ہے بھی گائے کی قسم اس لیے اس کی قربانی بھی اسی طرح جائز ہے جس طرح گائے کی جائے اور جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑی تھی لشہد منافیہ رحم ویز قرسم اللہ فی ا میں معلومات معلوم دنوں میں پالتو جانوروں پر رب کا نام لیں معلوم دن جس میں جانوروں کے گلے پر رب کا نام لیا جاتا ہے وہ ایام تشریق ہیں عید کے بعد گیارہ بارہ اور تیرہ دلحجا کو ایام تشریح کہتے ہیں تشریق شرق سے ہے شرق مشرق سے ہے مشرق یہاں سے سورج لو ہوتا ہے تشریق کا معنی گوشت کو دھوپ لگوانا نائنٹیز میں, میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عید والے دن جانور دبا کر کے مینا کی پہاڑیوں پر جگہ جگہ گوشت کو دھوپ لگوائی جاتی خشک کیا جاتا ہے اس کو اگلے دنوں کے لیے محفوظ کیا جاتا تھا تو یہ تین دن دھوپ لگوانے کے تھے حاجی چاہے تو دو دن رہے مینا میں چاہے تین دن رہے تین دن رہنا زیادہ بہتر مسنون ہے اور تینوں دن قربانی کے دن ہیں اس میں کوئی شک نہیں کرتا حاجی کے بارے میں غیر حاجی کے بارے میں لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں تو یہ تینوں دن عید کے بعد مغرب کی ادان تک یہ جان و کرنے کے دن ہیں اور مسرت احمد میں حدیث بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام تشریف الحادب تشریق کے تینوں دن ذبا کے دن ہیں کو البانی صاحب نے حسن کہا ہے تو یہ سارے کے سارے دن دبا کے دن ہیں ان دنوں میں جانور کو دبا کیا جا سکتا ہے لیکن یاد رکھو جو پہلا دن ہے دس تاریخ کا یہ چونکہ ان دس دنوں میں سے ایک ہے جس کی میں نے شروع میں فضیلت بیان کی ہے کہ سارے سال کے دنوں کی نیکی ان دنوں کی نیکی سے اللہ کو زیادہ محبوب نہیں ہے اس لیے پہلے دن مغرب سے پہلے پہلے اپنا جانور دبا کرنا یہ افضل دن میں دبا کرنا ہے لیٹ ہو بھی جاؤ تو پہلے دن دس تاریخ کو مغرب سے پہلے پہلے جانور دبا کر دو تو یہ آپ کا افضل دن میں آپ کا آپ کی قربانی ہوگی اگلے دنوں میں اگرچہ جائز ہے مگر یہ افضل دن نہیں ہوگا اور فرمایا کہ جو مانگنے کے لیے آتا اس کو بھی دو جو مانگنے کے لیے نہیں آتا اس کو بھی دو تو لوگوں کو کچھ حصہ دے دینا چاہیے کچھ حصہ گھر رکھ لو اس میں کوئی پابندی نہیں کہ تین حصے کرنے چاہیے جتنا چاہو لوگوں کو دے دو رشتہ داروں کو پڑوسیوں کو مانگنے والوں کو اور جتنا چاہو گھر میں رکھ لو اللہ تعالی کی طرف سے کوئی پابندی نہیں تو اس طریقے سے یہ دن گزارنے کی ضرورت ہے اس طریقے سے جانور جمع کرتے وقت تصور یہ ہو ان سراتی و نسو کی وہ مہیا یا رب العالمین عید کی نماز ہو یا اور نمازیں ہوں یہ بھی اللہ کے لیے اس کے بعد قربانی بھی اللہ کے لیے اور اس کے بعد عظم یہ ہو کہ میری زندگی بھی اللہ کے لیے اور میری موت بھی اللہ کے لیے لوگ جیتے ہیں اپنی جان کے لیے اپنے بچوں کے لیے جیتے ہیں کوئی جیتا ہے اپنے ملک کے لیے کوئی جیتا ہے اپنی برادری کے لیے کوئی جیتا ہے عوام کے لیے کوئی جیتا ہے رب جلال کے لیے اللہ کے دین کے لیے جینا اللہ کے دین کے لیے اور موت بھی اسی راستے پر ہو یہ سبق ہے یہ فلسفہ ہے اس قربانی کا اللہ تبارہ کا تعالی ہمیں ان دنوں کو ان آداب کے مطابق ادارنے کی توفیق دے اور ان اس فلسفے اور اس عظم اور اس اخلاص اور اس تقوے کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق دے قما علینا اللہ